جس دن بدل دی جائے گی ضمیں اس زمیں کے سوا اور اسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے